السلام علیکم فضر صاحب پوچھا یہ تھا کہ سیدا صاحب کن صورت میں ہوتا ہے یعنی کہ کن وجوہات کی بنا پر یہ کیا جاتا ہے جی اشر بھائی وہ واجب ترک ہو جائے اور فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا جتنے نماز میں فرائض میں سے کوئی تاخیر ہو جائے اور جو واجبات ہیں ان میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا